واتقوا الله الذي تساءلوا نجهي والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة لدى وكل بدات وضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا اللَّهَ بِرَسُولِهِ لَكُمْ نُورًاً لَكُمْ غَفُورٌ محترم شام الدین دین نوجوان ساتھیو دینی ماں اور یہ سورت الحدیز ہم نے ایک آیت تلا کی ہے جس آیت میں اللہ رب العمی نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا نمبر ایک تقوللہ ہوتا ہے یا یہ لدین عامنطق اللہ ایمان مارو اللہ تعالی سے ڈرو دوسری چیز جس کا حکم دیا وہ عامین بے رسول ہی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ رسول سے مراد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقو اختیار کرو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اگر تقو کے ساتھ اے ایمان آخری ندی پر لائے تو ان کے فلین میں رحمتی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اب و سواب ایک نہیں بلکہ ڈبل ویا جانا تمہیں کم تم شو ندی اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور عطا کرے گا جو لے کر کے دونوں کے لوگوں کے درمیان چلو گے ویا وقت و رحیم اور جتنے گنا تمہارے ہوں گے سب اللہ سارا معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العالمین بڑی مقرط کرنے والا اور بے انتہا ہم کرنے والا ہے تو دو چیزیں میرے بھائیوں نمبر ایک تقول اللہ اور نمبر دو آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہم تمام ایمان والوں کا یہ اس بات پر ایمان یقین ہے کہ ارکان ایمان کہ ہیں آمن ٹو بلّہ ہی وہ مرا ایکت ہی وہ تو الموت یہ چیزوں پر ایمان رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے اور ان کو کہا جاتا ہے ایمان کے کہ ارکان ان میں ایک چیز یہ ہے آمن تو بلّا ہی وہ مرا ایکتی ہی اللہ تعالی کے تمام نبیوں پر ایمان لانا اور تمام پیدروں کی تصدیق کرنا ہمارے یہاں رزا مفر قبینہ حدم ہمارے ہاں اس بات کا کشک ہے کہ ایمان تمام انبیاء پر رکھتے ہیں اور کوئی تخلیق ہم انبیاء کے درمیان نہیں کرتے آمن بما ون آمن ہی ہی لا من آ ماں ان منت ہی مر سر ہی لال رینا جنگ سرخ ہم کسی رسول کے درمیان تقلیق نہیں کرتے تمام ابیا کا ایمان ہے لیکن اجلے کتاب جو تھے یہود نشان وہ تمام کچھ نبیوں پر ایمان رکھے ہمارے آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کیا ہمارے آخری نبی کے بارے میں اللہ نبی شاہ فرمایا اے اہل کتاب جو اللہ سے سوچ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تو ہمارے آخری نبی پر بھی ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی اتمھ کس لے میں نرواہ اللہ تعالیٰ جمع ڈبل ازر دے گا ایک اپنے نبی پر جو امام رکھے اس پر اور بندر ہمارے آخری نبی پر جو ایمان رکھا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل اجر و سواب دیں گے محترم شاہی ہمارے آخری نبی کی کچھ خصوصیات ہیں آپ سے پہلے کتنے اندیا آتے رہے وہ مخصوص قوم اور مخصوص علاقے اور مخصوص زمانے تک کے لیے نبی رہے لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالہ نبی بنایا ایک ایک قیامت تک کے نبی بنایا نمبر دو ہر کتاب ہر انسان ہر جنات کے اللہ نے نبی بنایا نمبر تین آپ آخر کو آج کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں اللہ نے آپ کو خاتون اندیا و رسول بنایا ہے اسی لیے اہل کتاب کو خاص طور سے بابا گئی یا الذین منت اللہ ایک بنسانہ جو اللہ کو مانتے ہو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور اپنے اندر نہیں مان رکھتے ہو اگر آپ ہی ندی کا نہیں مان ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں ڈبل اجرے دیں گے اور دوستوں اللہ کے نبی علیہ و سلام کی بڑی خصوصیات اور بڑے قبائر میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ اصلاح و کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ کے مکے کے اندر اپنے دشیر خار بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو یہاں آغاز کرو ابراہیم علیہ و اسلام لی اپنے بیٹے اسماعیل جو بھی چھ مہینوں کے تھے شیرخوا بچے تھے اور اپنی بیوی آجرا کو جب متعلق کر کر آباد کیا اور وہاں بسانا تو کھانے کا کی تعمیر کی بہت ساری دعائیں کی تھیں ان میں ایک دعائیں تھیں اور منا اے اللہ هو الذي يرسل رسله فينزل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويدبّر لهم إنك أنت العزيز الحكيم الله رب العالمين أيشاش تماما أن إبراهيم خليل الله بالدعاء ما هي. اور آپ بنا وابا شیرول ارے ہند آیا وہ اج وید ملک حسمت وہ اے اللہ ہم ہی یہ جو آبادی اپنی دیتے اپنی بیوی کو یہاں آباد کیا ہے یہاں جو آ آباد ہے یہاں جو آئندہ پیدا ہے اس, مل اس شہر کے اندر انہی میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول و پیدمبر بنا دینا ابراہیم اللہ یہ دو ماہ را وہاں سے اس قوم کے اندر یہاں جو آبادی ہو رہی ہے اس شہر اور آبادی میں اپنا ایک ریسٹورنٹ بنانا ایسے ہی کا خاندان کا ہو کوئی باہر کا نہ ہو اور آ کر کے چار کام کرے گا نمبر ایک لوگ آیا اللہ اور ندی ایسا ہو جو آ کر کے ان کو آپ کی آیا پہ کر کے سنائے نمبر دو وہ امبے محبول کتاب آپ جو کتاب اس کو دیں گے اس کتاب کی تاریخ ان کو دے گا نمبر تین وہ حکمت اور حکمت سنت کی باتیں ان کو بتائے گا نمبر چار وہی ان کے اخلاق کو ان کے عید ان کے اختیارات کو ہر قسم سے بری چیزوں سے پاک کرے گا تصویر اس کو کہا جاتا ہے یہ چار میں آخری نبی کے بارے میں ابراہیم علیہ بڑے مصلا نے رب سے تھی اللہ اس شہر کے اندر اس کاؤن کے اندر ایسا سال بنا ایسا پیغمبر ہے جس آگر کے انہوں نے احتیاط کی تعلیم دی قرآن کی آیات کو پڑھنے میں سنائے ان کو سمجھائے سنت کی تعلیم دے وہ روز ہیں اور ان کا تذکیہ کرے ان کی تعلیم و تربیت کرے یہ ابراہیم علیہ السلام پراستاب میں دعا مانگی تھی کتی ہرے نس کو سرام میں یہ اے لوگوں میں اپنے ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں پھر آخری نبی کے باہر میں بھیجے ہر نبی کو بھیجنے کے وقت لوگ ریٹ تھا کہ ابھی آپ نبی بنا کر بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے آخری نبی محمد اللہ <سؤال> علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آگے تو میں سونا تمہاری نبوت تمہاری رسالت سب اٹھ جائے گی اس پر تمہیں بھی ایمانگانا ہے اس کی مدد کرنا ہے اور اسی کی تمہیں پیروی کرنا ہے اسی لیے تمام اب بھی آر آخری نبی محمد صلی اللہ کا انتظار کر رہے تھے اور یہ سارے طرف سے کہ اگر وہ آخری نبی آ گیا تو ہمیں بھی اسی کی ترنت اور اسی کی فیرینی کرنی ہے اسی لیے دوسرا رہا ندی رہے تراستان بنایا بٹ میں فاروق نے اللہ تعالا نہ ہو رات کی چند آنا لے شراب کام کی سنتی پڑھنا شروع کیا اور لوگ چند سن رہے تھے اللہ کرے کا سنگوشت اور فرمایا اے موسا قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے آخری نبی کے آدمی نبی سے ہوتے ہی تمہارے درمیان اللہ کا نبی بھی موجود ہوں اور اللہ کی کتاب قرآن بھی موجود ہے ہمیں چھوڑ کر کے اور کتاب قرآن کو چھوڑ کر کے نے اس دار سلطن ناگر کی ہی گئی پڑھا چڑھا کر کے پڑھ کے ان کو سنا رہے ہو اللہ کی کسمت تم تور سنا رہے ہو لو تالا موسا اگر موسا آج زندہ ہوتے ماحت ہو تو اللہ بالا موسا کو حکم دیتا اب آپ کو اپنی بات نہیں ہمارے نبی محمد ہی کی باتوں پر آپ کو بھی اجتماع کرتا ہے یہ اللہ کا حکم دیتا دوسری ہری سن کارا موساں لو اگر آج موسا کا یہ ملنا دنیا میں آ جائی سب کا میرا کم ہو وہ سڑک کم ہونی اور تم سے وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی لگی ہے مجھے سوچ ان کی تیربی کرنے لگو گے تو لا لگ تم دوسرا کے حسین سے بھگک جاؤ گے اس طرح سے تو بہت پھنس جا رہے مسلمان کام انتظار کرتے رہے ایسے ہر نوی دنیا کے جانے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے تحتا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں اگر ان کو باہر اور ہمیں حیاسنا میرے پاس ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہونا اگر وہ تمہارے کمانے میں پیدا ہوگا تو ان پر ایمان لانا ان پر ان کی تہذیبی کرنا یہی حضرت دوشا نے دعوت دی تھی یہی حضرت عیدا نے دعوت دی تھی یہ حضرت اہیا بکھریا نے دعوت دی تھی تمام امبی عرو مستان نے امر آخری نبی کے بارے میں یہ اللہ کے بس اللہ کے آس نبی کے بارے میں یہ ایک بے کی تھی اور اپنے بچوں کو تاخیر کیا تھا اسی لیے قرآن پاک اللہ نے فرمایا وہ موغ سین میرا سول ہی لمبال اسمہ احمد عیسائی فلان نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیا اسلام کی دعوت دیا اللہ کے رسول اللہ کی طرف بنانا اور اپنے قوم کو بشارہ دیا وہ موغص میرے سو یاحمد ایسا نے اس راستہ نے بسارا دیا ایسے قوم کے لوگوں میں تمہیں کچھ خبری سناتا ہوں میرے بھاگ ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد محمد ہوگا اور اس کی تم پیروی کرنا نبی نے اس کا راستہ میرے ساتھ اے لوگوں میں اپنے باپ عمران کی دعا ہوں اپنے بھائی عسا کی بشارہ ہوں اور اپنی ماں امی یہ خواب ہوں ہم نے آگے نے خواب دیکھا کہ ہم سے ایک بچہ پیدا ہوا ایک نور نکلا ایک روشنی آئی جس نے دنیا کو منور کر دیا جگامت کر دیا یہ تین چیزیں مدیشن کی ہیں اللہ حرمپیس نے ہم کرم کیا بہت بڑی مہربانی کی کہ ہم کو امتی بنایا تو آخری نبی کا امتی بنایا جن کے علیہ السلام کا فرمان ہے اے لوگو اے لوگ ہو چانت کے دن ہسے کے میدان سے آگا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے رہتی دنیا تک جن دنی میں جتنے پنتی ہوں گے سب کو اللہ تارا ایک سو بیس سفر میں کھڑا کرے گا ہرے تھے آگم کے انگتی حضرت تھے انگلش کے انگتی ہر ایک مچھلی اس ندی بدرے ہر نبیوں کے امتی جو جن میں لانے والے ہوں گے اللہ تارا سب کو ایک ایک سو بیس سفنے کھڑا کرے گا نیت سامنے ساتھ سمایا لوگوں میرے بھی مچھلیوں ایک سو بیس سفر نہیں تو اسی سفر میرے مچھلیوں کی یہ سمجھ کر کا کمال ہے ہمیں اس نبی کو اُن بنایا بھارت العمیر نے آخری نبی نیا سلم کو پیدا کیا پیدا ہوئے ایک پانچ سال تک کے ہاں ان کے ہاں زندگی گزارتے ہیں پاس سال اس کے بعد اللہ حلیمہ سعدیہ اللہ کر کے بچے کو واپس کی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبد المطری نے پرورش کی بھائی اچھے انداز سے ابو تاریخ ابو عبد المطری کا ہوا تو اللہ آپ کی تعریف آپ کی سرویژ آپ کی, کی دیکھ بھال کے نگرانی کے لیے منتخب تو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے یہاں تقسیم پچیس سال کے آپ ہو گئے اور بڑے ہو گئے آپ نے دیکھا ہمارے اب ابو ساری تصویر العال ہے بہت سارے بچے ہی اور سب کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے تو ہمارے آتے نہیں ہر کسی پر بوجھ نہ بھرے بچے کے پہاڑیوں پر مزدوری کرتے لیبر کیراتے رہے یہاں تک کیڑ گئی حضرت آپ کی امانت آپ کی جانت آپ کی پرہیزاری آپ کا ہر سارے بکتے چلے گئے مسلم اسی لیے آپ کو کہا جاتا تھا اب امین استادی کہا جاتا تھا امیر آپ کا لگتا تھا ڈیڑا ہو چکی تھی اپنے کاروبار کے لیے بزنس کے لیے بھی بڑا ان کو نام ویب بھائی خان نے کہ میری آخر یہ جو درکت والا ہے راستے کمانا دیکھنے پیغام دیا شادی ہو گئی اللہ قرآن میر نے اجلے قبیلہ نے شادی کرایا اور انہیں سے آپ کو پیسے بیچنا ملی سب کا انتظار ہوتا رہا چار بیچنا زندہ رہی اللہ قرآن میر نے اس طرح سے آپ کو دنیا نے نمانا کی آیا کی آت نبی, نبی, نبی اور آپ کے داوت کے تبلیغ کا حکم دیا گیا اللہ ہم سب کو من کی تو ہمارا اللہ علی سیرت کا چلنے والا ہم سب کو بڑھائی کو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جب سب سے باہر سب سے ایک اور حلق اے حلق اے حلق اے الانسان من انسان تعلیم کی, کی, کی عرق پہلے کی پہانی تو وہ نہ دل یہ ساشن بے انتہا پریشان خوب زیادہ سے کیونکہ پہلے کبھی یہ منظر نہیں گرتا تھا جنوری ابھی میں تین مرما بہت سخت گھمایا اور اتنے سخت گھمایا چل پور خوب زدہ ہو گئے وہاں سن کہے اور کھانا نہیں چار پائی بسا کر کے آپ کو روکانا اور ایک مخلوق دور سے بہت بڑی نظر آئی اور گاڑے پریشانی لگی جتنی قریب آتی گئی اتنی چھوٹی بنتی گئی یہاں تک کی گاروں میں آ کر کے اسے تیز مر چاہے روانا مجھے مجھے رہے کہ آئندہ خسید ولا مرسی مجھے اپنی جان کا دے آئندہ کبھی آیا تو دب آئے کہ ہماری جان ہی نکل جائے اس طرح سے آپ نے خود شوق کا اظہار کیا لیکن ام من حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کروں گا اے ہمارے سرکار ہر وز نہیں ہر رز نہیں آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا واللہ ہی ہم اللہ کا سنساد کہتی ہیں اللہ حضرت صلاح اللہ آپ کو کبھی شرمندہ اور فرض نہیں کرے جو آپ کے اندر بوئے ہیں نمبر ایک ان لگا کا سر آپ رشتے داروں کے ساتھ تحریر نکلنے والے ہیں نمبر دو وہ تو سیون محدود دنیا کے سارے ہو اپنے کما اپنے کما کے ہی اور آپ کا معاملہ یہ ہے وہ تو سیون بہدود مچوں میں کتنے قریب ہیں آپ ان کے لیے کمایا دیتے ہیں نمبر تیسرا ہم کرنا ہے هم, ہمارے سرکار آپ ہے آپ کیسے ہے رات ہوتے آپ کا یہ کمال ہے تیسرا اللہ وہاں ہو کر ہم دنیا کا ہر انسان اپنے پیدانے پر میں پریشان سے پیشان پر اپنے خانے میں پریشان رہتا ہے میرے اللہ تعالی کا کمال ہے کہ آپ بچے کے جتنے لبرے میلے اپاہ جتنے پریشان ہیں سارے نقصے کے لوگوں کے اور پریشان ہاتھ لوگوں کی پریشانیاں آپ اٹھایا کرتے ہیں نمبر چھ سب کل آپ کا سمال یہ ہے کہ آج تک آپ کو کسی نے جھوٹا نہیں پایا اگر وہ بہت سرا آپ کا ہے آج تک آپ نے کبھی قیارت نہیں کی آج کا علاج ہے دہستان آپ سب کے سب سے زیادہ مہمان مبار تھے یہ سوچا سوچیاں بنا کی راحت دل آپ کو ہرا دیا تھا اور دنیا میں آپ نے اپنی امن کا ایک بڑا اچھی طریق سے بنا کیا ان نماز وشتو لے او تم اخلاق اے لوگ ہم سب دنیا میں اللہ نے اس لیے ہے کہ اخلاق ہسنا کو عام کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر اخلاق ہسنا آ ہمارے آخری نبی کی دنیا میں آنے کا ایک عظیم سے ایک کیا گیا ان نماز و رشتوں لے او اخلاق اچھے اخلاق دنیا میں عام کر دیا جائے قرآن میں سما وہ ان اے ندی آپ خود تہذیب کے بڑے آگاہ پیمانے پر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا امتی بنایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا حالات نبی کا ترباد ندی کے آگات لاکو کر دیں اللہ قرآن نے آپ کے بارے میں ساتھ کمایا اے کنجنا کے لوگ اے کنجنا کے لوگ اگر تم سے ہو کہ تمہارا رب تم سے خوش ہو تمہاری آگت کھا جائے تمہارے زندگی کو ہو رہا بہت ہو اور تم جنت سے چلے گاؤ تو صرف ایک راستہ ہے لڑکا دکان تم رسول اللہ اس وقت ہمارے نبی ندی کے اندر تمہارے لیے بہترین اسلام بہترین موڑا ہم نے رکھا ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالی تم سے راضی ہو تو ایک ہے ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے نبی کا خرچ ہمارے نبی کے سفر ہمارے نبی کے سنتوں کو اپنا دو دنیا آخرت دوڑ تمہاری سمجھ جائے گی اور دنیا کے اندر ایک با... اور بتائیں آخری چیز ہمارے سبھی ہیں اور صرف ہم مسلمانوں ہی کے نہیں ہیں یہ بڑی غلط سہنی ہے اللہ خانہ نے ہمارے نبی کو سب کر دیا اور یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا اے نبی اعلان کرتے ہیں ہم سے پہلے جو نبی آتے رہے وہ کسی کو لیے کسی علاقے کے لیے کسی ملک کو شہر کے لیے تھے لیکن میں چاہوں لڑائی جو ہم میں انسول ہوں یہ کمزمین ایسے دنیا کے لوگوں چاہے ہندو ہو بٹش ہو. ہو. ہو یا ہندو ہو عیسائی ہو یا کوئی مسلم ہم کسی ایک کے لیے جو بھی دنیا میں انسان ہے اور سننے نے ہم کو سات کا نبی بنایا یہ ہمارے نبی کا سب نبر پڑا اور اسی لیے پہلانا وہاں ہم نے اپنی ندی کو پورے جہاں کے لیے رکھ کے بھیجا ہے یہ پورا جو ہے اس کو لوگوں نے اس چلیے ہو اللہ اللہ یہ پڑھان پوری سکھا والوں کے لیے یہ ہم لوگ یہ بھی ہمارا پوری دنیا والوں کے لیے بلکہ لوگ سمجھ لوں گا ہمارا جو رت ہے رک اللہ جی جیسے کسی ایک قوم کا معوب نہیں سارے انسان سارے دنیا کا محلت معامل حاصل کی ہے ایسے ہی اللہ کے بارے اللہ کی قرآن پرانس ہے یہ کسی ایک قوم ایک کھڑکے ایک گروہ یہ نہیں ہے بلکہ اللہ رک العال جی نے اپنے آپ قرآن کو نہیں کرنا وکر لیا نہیں سو و نش کرے پر خانہ اور سارت امریک لشکرے پرخانہ بابا کا جس نے لیا پور وی تاکہ پور دنیا والوں کو نصیب اور دنیا والوں کو ہو اسی طرح سے جیسے قرآن کا ایسا بھی کروا رہا بھی ہے ساری دنیا کا محبت ہے یہ قرآن ساری دنیا کی کتاب اور نصیرت کے لیے اور آخری نبی جو ہے وہ بھی کتنی کا نہیں اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات کے رحمت براہ تجاری یہ دوسری چیز ہے یہ دوسری چیز ہے کہ ہم نے مان لیا جن لوگوں نے اللہ کو اپنا لابھ اٹھانا وہاں کے کو اپنی رسی اٹھانا قرآن کو اپنی رہنمائی والی ایمان تعداد ان کو کہا گیا امت میں دے یعنی یہ رہا یعنی نبی کو قبول کر لیا ہے اور دیش دنیا کے دشمن جو آج نبی پر اعتراض کر رہے ہیں قرآن پر اعتراض ہیں ان کو یہ معلوم نہیں اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اللہ نے سنایا اے لوگو دنیا میں ہو انسان ہو یا سمجھ ہندو ہو یا روبیس عیسائی ہو یا روب جو بھی دنیا میں آگن چوڑا لے ہم نے اس کے لیے بھی یہی نبی بنا کر کے بھیجا ہے وہ بھی ہمارا ندی تو انتظار تھے امریکی نبی کا نکار کیا اور چاہنم میرے شکر میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے تو بنوائے ہمیں ندی سے بنایا اس میں ہم تیرے شکر گزار ہیں ندی میں شنیہکرمن کرنے کی توفیق ہوئی سیرت نشین ہوئی ایا ایک اسپشتک ہم سارے سارے آپ کا شکر گزار تھی لہداری نبی, نبی کے آپ نبی کے ساتھ اپنی سکھا پر ہمیں کرنے والا بنا ہمیں سیکھنے والا سمجھنے والا ان کو حمل کرنے والا بنا دے راہد عالمی ہم جس ملک ادار بھی جو بیمار ہو سکھا کے لا بنا جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقام ہیں ان کے درد کو ادا کر دے جو بھولے بچے ہیں اللہ ان کو ہدایت پر لگا دے اور آدمی ہم جس ملک میرے اس ملک کو ام امان کا نہوانہ بنا دے فی الحال وہاں کے رئیس دونہ سے سلینا اور ان کے آبار انسان احباب ہے اللہ ہر بنر اور وہ سندر سے بچا جس سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان ہاتھ اللہ اللہ ہر برانوی ہر بنر ہر آکش اور سندر سے بچا لے و تندرستی سے, ان سے وہی کام جس میں آپ کیے گا کامرس کی حنا ملک پر وطن کی خیر ہے اور ہر ایک کے کام سے اللہ جی کے ہاتھوں کو روک جس نے آپ کی مہاراجی آپ کا ردو ہے امت و انت کا نقصان ہارا ہے و وطن کا نقصان ہے ہر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کو ہاتھوں ان کے ہاتھوں کو روک لے روی اس ملک کو اموامان کا مہبارہ بنا دے اور وہ بھی جو حق میں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سطح نصیب سب سے فرما ان کی مدد فرما اور اللہ کاپاق دے دے دنیا میں جتنے بھی مسلم بلک ہیں سب کو ہم نمان کو گہرا بنا دے چاہے مسلمان اکیت ہے اللہ ان کی جان ان کی ماں ان کی عزت ان کیسمت ہے باد فرمان اللہ فلم کو ملی نہ مسلمان فراض اللہ رحبكم الله إن الله يأمر بلده والهدنات وإن تاعي بالقرحة وينهى عني فهشاء والمنكر والبطر يا جدكم لعلكم تيكترون الله للقرحة ودعوه يستجد لكم الله تعالى أكبر